خطبہ نمبر چونتیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں خوارج کے قصے کے بعد لوگوں کو اہل شام سے جہاد کے لیے آمادہ کیا گیا ہے اور ان کے حالات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تم بل دنیا منل آخرت خالا تمہارے حال پر میں تمہیں ملامت کرتے کرتے تھک گیا کیا تم لوگ واقع آخرت کے عوض زندگانی دنیا پر رسی ہو گئے ہو اور تم نے ذلت کو عزت کا بدل سمجھ لیا ہے کہ جب میں تمہیں دشمن سے جہاد کی دعوت دیتا ہوں تو تم آنکھیں پھرانے لگتے ہو جیسے موت کی بے ہوشی تاریخ ہو اور غفلت کے نشے میں مبتلا ہو تم پر جیسے میری گفتگو کے دروازے بند ہو گئے ہیں کہ تم گمراہ ہوتے جا رہے ہو اور تمہارے دلوں پر دیوانگی کا اثر ہو گیا ہے کہ تمہاری سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا ہے تم کبھی میرے لیے قابل اعتماد نہیں ہو سکتے ہو وَمَا أَن تُم بِرُقْنِ يُمَالُ بِكُمْ وَلَا زَوَافِرُ عِزٍ يُفْتَقَرُ إِلَيْكُمْ ما انتم اللہ ضل ما جمعت من من آخر اور نہ ایسا ستون ہو جس پر بھروسہ کیا جا سکے اور نہ عزت کے وسائل ہو جس کی ضرورت محسوس کی جا سکے تم تو ان اونٹوں جیسے ہو جن کے چرواہے گم ہو جائیں کہ جب ایک طرف سے جمع کیے جاتے ہیں تو دوسری طرف سے بھڑت جاتے ہیں لب امر اللہ تم تھی غفل تن سا خدا کی قسم تم بدترین افراد ہو جن کے ذریعے آتی سے جنگ کو بھڑکایا جا سکے تمہارے ساتھ مکر کیا جاتا ہے اور تم کوئی تدبیر بھی نہیں کرتے ہو تمہارے علاقے کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہیں غصہ بھی نہیں اتا ہے رشمہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہے مگر تم غفلت کی نیند سو رہے ہو غلب ب اللہ المتخاذل وایم الله انی لا اظن بكم الا وهمس الوغى واستحر الموت عن ابن طالب فراج الرأس خدا کی قسم سستی برتنے والے ہمیشہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور بخدا میں تمہارے بارے میں یہی خیال رکھتا ہوں کہ اگر جنگ نے زور پکڑ لیا اور موت کا بازار گرم ہو گیا تو تم فرزندے ابو طالب سے یوں ہی الگ ہو جاؤ گے جس طرح جسم سے سر الگ ہو جاتا ہے اللہ خدا کی قسم اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو اتنا قابو دے دیتا ہے کہ وہ اس کا کوشت اتار لے اور ہڈی توڑ ڈالے اور کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو ایسا شخص آجزی کی آخری سرت پر ہے اور اس کا وہ دل انتہائی کمزور ہے جو اس کے پہلوں کے درمیان ہے تم چاہو تو ایسے ہی ہو جاؤ فَأَمَّا أَنَفَبَ اللَّهِ دُونَ أَنْ اُعْتِيَ ذَالِكِ ضَرْبٌ بِالْمَشْفِيَّةِ تَتِیرُ مِنْهُ فراش الْحَامُ بعد ذلك باقی رہی میری بات تو قسم ہے خدا کی کہ اس نوبت کے آنے سے پہلے وہ تلوار چلاؤں گا کہ کھوپڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑتی دکھائی دیں گی اور ہاتھ پیر کٹ کر گرتے نظر آئیں گے اس کے بعد خدا جو چاہے گا وہ کرے گا حق حقمل ادیب کم الناس تھا ایک حق میرا تمہارے ذمے ہے اور ایک حق تمہارا میرے ذمے ہے تمہارا حق میرے ذمہ یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں اور بیت المال کا مال تمہارے حوالے کر دوں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم چاہل نہ رہ جاؤ اور ادب سکھاؤں تاکہ باخبر ہو جاؤ وَأَمَّا حَقِّ عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَالنَّسِيحَةُ فِي الْمَشْحَدِ وَالْمَغِيْبِ وَالْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ حين آمركم اور میرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ بیت کا حق ادا کرو اور حاضر و غائب ہر حال میں خیر خواہ رہو جب پکاروں تو لبیک کہو اور جب حکم دوں تو اطاعت کرو